أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَأْلَهُكُمْ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون مقصد سوره حم م السجدہ کا نفی شرک فی دعا اور اس دعوے پر اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں اس صورت میں چار شبہات ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں میں سبا کا مقصد ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں ہے صورت میں قرآن کی ترغیب بھی بار بار دی جاتی ہے شروع میں ترغیب لالقرآن دی گئی اور قرآن کی بعض صفات یہ ذکر کی گئی کہ یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے عظیم و شان کتاب ہے تو سوال یہ آتا ہے کہ اتنی عظیم شان کتاب کتاب کی عظمت جتنی بلند ہوتی ہے تو اس کے مضامین بعض اوقات سمجھنا مشکل ہوتے ہیں تو فصلت آیا تو اس شبے کا اور اس وہم کا اضالا کیا گیا کہ آذیم شان کتاب ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے مضامین کسی کے پلے پڑھتے نہیں بلکہ اس کی آیتیں بڑی واضح ہیں اور یہ الماریوں میں رکھی جانے والی کتاب نہیں بلکہ پڑھی جانے والی کتاب عربی کی واضح زبان میں اور قرآن میں ماننے والوں کو خوشخبری ہے اور نہ والوں کو ڈراوا ہے وکالو کلو گنافی اکنت مما تدڑا الہ ہی یہ وہ پہلا شبہ ہے ان چار شبہات میں سے جو اس دعوے پر منکرین کی طرف سے وارد کیا گیا ہے کسی کی بات کو بے وقات کرنے کے لیے کسی कि کی بات کی قدر گٹانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی تم کیا رہے ہو یہ ہمیشہ سے یہ پیغمبروں کے دشمنوں کا وتےرا رہا ہے اور ہمیشہ پیغمبروں کی تعلیمات کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے اس سے پہلے سورہ حد آیت نمبر 91 میں یہ قوم شعیب حضرت شعیب سے انہوں نے یہی کہا تھا یہ قالو یا شعیب انہوں نے کہا کہ شعیب مانف کا و ما تقول یہ تم جو کہتے ہو تو تمہاری اکثر باتیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی مانف کا و کثیر تقول یہی اعتراض اور یہی شبہ یہ مشرقین اور پیغمبر کے مخالفین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وارد کرتے تھے یا آج بھی تم سے بھی یہی کہیں گے تم تمہارا پیغام سیدھا سادہ ہوگا تم قرآن کی طرف توحید کی طرف دعوت دو گے اور اپنی زبان میں انہیں بلا رہے ہوگے لیکن یہ کہتے ہیں تمہاری بڑی مشکل باتیں ہیں اور تم کہنا کیا چاہتے ہو اور یہ ہم لوگوں کے ذہن میں کہاں بیٹھنے والی ہیں دراصل جب تمہاری بات کو وہ کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تمہاری بات اس کی قیمت اور وقعت وہ گھٹانا چاہتے ہیں تو ایسی بات تمہیں بھی کہیں گے وکالو قلوب نہ فی اور کہا انہوں نے ہمارے دل فی اکنتن پردوں میں ہے غلافوں میں ہے اکنہ یہ کنان کی جمع ہے کنان غلاف کو کہتے ہیں پردے کو کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہے غلافوں میں ہے مما یہ اس مسئلے سے اس مسئلے توحید سے تدہو نہ ہی کہ جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو نصفی مانا کرتا ہے مما تدونا الی <التوحیدی> ہی میں ہمارے دل پردوں میں ہے فی اکن کیونکہ اگلی آیت میں جواب میں بھی توحید کا ہی ذکر ہے جب اللہ کے پیغمبر انہیں اس شبے کا جواب دیتے ہیں اگلی آیت میں تو اس میں واضح توحید کا بیان ہے ہمارے دل پردوں میں ہے مما اس مسئلے توحید سے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو یعنی ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھنے والی نہیں ہے وفی آزان نا وقر اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے ہم بڑا اونچا سنتے ہیں اور ہمارے کانوں میں تم جو کہہ رہے ہو تو جب کانوں میں بوجھ ہے تمہاری بات ہمیں سنائی نہیں دیتی اور یہ ہمارے کانوں میں داخل نہیں ہوتی مطلب یہ کہ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہو و بین کا حجاب اور ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب پردہ ہے یعنی ایسا پردہ ہے ایک تو اس کا ظاہری معنی کہ اس سے پہلے اور عام طور پہ قرآن جو اسباب فہم ذکر کرتا ہے کہ سمجھنے کے تین اسباب ہیں یا دل ہے اور یا کان ہے اور یا آنکھیں ہیں تو قلوب ذکر کیا وفی آذا نے نہ وخرن اس میں سننا وہ ممبئی نے نہ وہ بئی نے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے یعنی تمہارا کام یہ ہماری نظر میں کوئی ہے نہیں کوئی چیز نہیں تم ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتے کہ تم موجود ہو بھی یا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے مقصد یہ کہ جو سننے سمجھنے کے اسباب ہیں تو ان میں سے کوئی بھی بات ہمیں نہ تو تمہاری دکھائی دیتی ہے نہ ہمیں سنائی دیتی ہے نہ ہمیں سمجھ آتی ہے فا مل آملون تو تم اپنا کام کرو بے شک ہم اپنا کام کرنے والے ہیں یعنی فضول میں اپنے آپ کو تکا رہے ہو اور ہم سے ماننے کی کوئی امید وہ نہ رکھو مقصد یہ ہے یا وہ مئی نے نہ وہ بہن کا حجاب مشہور نہوی فرا وہ معنی کرتے ہیں معانی القرآن میں فرا کہتے ہیں کہ اس حجاب سے مراد یعنی ہمارا اور تمہارا فرقہ الگ ہے ہم الگ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا گروہ الگ ہے اور تمہارا گروہ وہ الگ ہے ہمارے فرقے الگ الگ ہیں تو ہم تمہاری بات کیسے مانے یعنی ہماری کلاس ہی الگ ہے ہماری ہمارے گروہ الگ ہیں تو اسی وجہ سے ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے تم سے بھی آج یہی کہیں گے فامل عاملون بس اپنا کام کرو ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم بھی بس اپنا کام کرتے رہو ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے یعنی تمہاری مخالفت تم جس حد تک جا سکتے ہو تم کرو ہم جس حد تک جا سکتے ہیں تو وہ ہم کریں گے اور یا فعمل اننا ان مقصد یہ ہے کہ ویسے ہی فضول میں اپنے آپ کو نہ تھکاؤ اچھا یہ ہے کہ ہم پر اپنی محنت وہ ضائع نہ کرو فعمل اننا ان اور یہ بات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پیغمبر کے کلام کو حقیر ثابت کر سکیں اور پیغمبر کے کلام کو لوگوں کی نظروں میں گھٹا سکیں سورہ کاف آیت نمبر ستاون میں وہاں پہ بھی گزرا تھا ومن ازلم دکھ کے رب آیات ربی ہی فارضانہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جسے اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے اعراض کرتا ہے وہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا ان نہ جال اعلیٰ قلوبہ اکن نتنف ہو وہاں پہ ہم نے یہ جواب دیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈالے ہیں کہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ یہ خود کہتے ہیں اصل میں یہ اللہ انسانوں کے دلوں پر یہ مہر تب لگاتے ہیں یہ پردے تب لاتے ہیں اور ان کی کانوں میں بوجھ تب ڈالتے ہیں جب ایک انسان خود وہ راستہ اختیار کرے یہاں پہ ان کا وہ اپنا عمل ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے ہمارے دل پردوں میں ہے ہمیں تمہاری بات کی سمجھ نہیں آتی تو قرآن نے بھی وہاں پہ سورہ کاف آیت نمبر ستاون میں وہی عمل جو اسی کو اللہ نے ان کے لیے ختم قلب کا ذریعہ بنا دیا اور ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر مہر لگ گئے کہ اب اس کا جواب دیا جاتا ہے کل ان نما انب اشرم مسل کم یہ ہے کہ کہہ دیجئے پیغمبر بے شک میں بندہ ہوں مثلکم تمہارے جیسا میری بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی انما انا مسلح مثلکم میری بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کیا میں کسی اور جنس سے ہوں کیا میں کوئی فرشتہ ہوں یہ کہ تم لوگوں کو میری بات یا میری جنس تمہاری جنس سے یہ مختلف ہے تمہارے جیسا انسان ہوں کھاتا ہوں پیتا ہوں بیوی ہے بچے ہیں تمہاری جیسی صفات ہے جیسے ایک انسان کی صفات ہوتی ہے یا اسی طرح ان نما انبشرم مسلکم یہ فعمل عمل ان میں یہ بھی ایک بات تھی کہ ہمارے دل یا اس پوری آیت میں کہ ہمارے دل پردوں میں ہے ہمارے کان میں بوجھ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سے یہ بات منوا سکتے ہو تو چلو منوا لو تو یہاں پہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں تمہاری طرح ہی انسان ہوں یعنی میرا کام تم لوگوں سے منوانا نہیں ہے میں نے کون سا خدائی کا دعوی کیا ہے کہ میں تم لوگوں سے اپنی بات منوا سکتا ہوں میں تو تمہاری طرح ہی بندہ ہوں تمہاری طرح ہی انسان ہوں اور یا تم لوگوں کے جن سے ہی ہوں تم لوگ مجھے بخوبی جانتے ہو مجھ سے بخوبی واقف ہو اور ایسا نہیں ہے کہ میرا کردار تم لوگوں کو معلوم نہیں یونس میں گزرا تھا فقد لب اس توفیق مورم قبل ہی میں نے تم میں چالیس سال کا عرصہ گزارا ہے تو تم لوگ میری بات کیسے نہیں سمجھتے میں جو زبان تم لوگ جو زبان بولتے ہو وہی زبان میری ہے تم لوگ میرے خاندان میرے حسب نصب کو جانتے ہو ہاں فرق مجھ میں اور تم میں یہ ہے یوحا ہے وہی کی جاتی ہے میری جانب ان الہکم اللہ واحد اور یہی ان صورتوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ کی توحید پکار کے لائق صرف وہی ہے وہی کی جاتی ہے میری جانب انما اللہ حکم اللہ واحد کہ بے شک حاجت روا تمہارا وہ حاجت روا ایک ہے سیدھی سادی بات ہے میرا دعوی یہی ہے کہ تمہارا حاجت روا وہ حاجت روا ایک ہے اب انہوں نے کہا کہ ہمارے ہم پر اپنی محنت کو ضائع نہ کرو اور اللہ کے پیغمبر اسی دعوے کو بار بار دہرا رہے ہیں کیونکہ مبلغ کا کام تبلیغ ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مخاطب وہ انکار کر رہا ہے کرتا رہے اس کا کام ہے انکار کرنا میرا کام ہے تبلیغ کرنا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس سے اپنی بات ضرور منواؤں ان واحد کہ بے شک حاجت روا تمہارا حاجت روا ایک ہے فستقی موہی ہی تو پس تم سیدھے ہو جاؤ فستقی موہی ہی تو پس تم استقامت اختیار کرو الئی ہی اس اللہ کی طرف مقصد یہ کہ جو راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اسی راستے پر ڈٹ جاؤ یا فستقی ملئی ہی اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی جانب اشارہ ہے کہ یہ جو اللہ حکم اللہ واحد کا عقیدہ ہے تو اسی پر ڈٹ جاؤ مقصد یہ کہ اسی پر اخلاص کے ساتھ ڈٹے رہو اور اللہ کی علوہیت میں کسی غیر کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹہراؤ انما اللہ حکم اللہ واحد فسطی ملی بس ڈٹے رہو ہی اس اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ یعنی اس دعوے میں, اور اس توحید میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹہراؤ اس صورت میں یہ بات پھر بھی آئے گی آیت نمبر تیس میں کالو رب اللہ سمست بے شک وہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ کے جو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اسی بات پر ڈٹ جاتے ہیں توحید پر اور اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹہراتے فستقی مو ہی تو بس ڈٹے رہو اس اللہ کی جانب اخلاص کے ساتھ اس مسئلے توحید پہ وسطرو ہو اور بخشش طلب کرو اللہ سے یعنی اگر ماضی میں شرک کیا ہے تو ماضی کے شرک اللہ سے بخشش طلب کرو اور آئندہ کے لیے اس مسئلے توحید پر استقامت اختیار کرو لیکن اگر تم لوگوں نے یہ بات نہیں مانی اور اللہ کی توحید تسلیم نہیں کی اور برابر شرک پر ڈٹے رہے تو اب زجر اور تخویف وویل للمشرکین اور ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لیے شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے الذین یہ شرک کرنے والے کون ہیں الذین یہ وہ لوگ ہیں لا تو زکاتا اب یہ مکی صورت ہے مشرک تو سب سے پہلے ایمان کا مکلف ہے زکات اور سلاد کی بات تو ایمان کے بعد آئے گی تو اب یہاں پہ کیا مانا کہ الذین لا لایوتون زکاتا کہ وہ جو زکات نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ علماء میں ایک گروہ وہ اس کا قائل ہے کہ آیا کفار یہ مخاطب بالفروع ہیں یا نہیں ہیں تو ایک گروہ اس کا قائل ہے کہ ہاں کفار یہ مخاطب بالفروع ہیں یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ یہ جی انہیں اسلام کے دیگر احکام کی تعلیم اور ترغیب بھی دی جائے گی یہ اگرچہ ان اعمال کے قبول کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے لیکن تعلیم انہیں ضرور دی جائے گی کہ یہ نماز ہے یہ روزہ ہے یہ حج ہے یہ زکات ہے اور اس پر علماء کے درمیان ایک پوری بحث جو ہے وہ چلتی ہے تو جو کہتے ہیں کہ کفار اور مشرقین بھی مخاطب بالفروع ہیں تو وہ اس قسم کی آیات اور اسی طرح جو اس طرز پہ عادیس ہیں تو وہ انہی دلائل کو پیش کرتے ہیں جیسے مثلا سفیان سفیان ابو سفیان کو سلہ دیبیا میں جب سلا ہوئی مشرقین مکہ کے ساتھ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور وہ شام تجارت کے لیے گئے تھے رسول اللہ نے یہاں پہ بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے تو ہیرکل کو بھی اللہ کے پیغمبر نے ایک خط لکھا تھا روم کو تو ہیرکل نے اپنے سپاہیوں کو فوجیوں کو بھیجا کہ جائیں اس علاقے سے کچھ لوگ جو ہے وہ میرے پاس لے آئیں کہ میں ان سے کچھ سوالات پوچھوں تو انہی میں ابو سفیان بھی تھے ابو سفیان کو لایا گیا اور جو اس کے مکے کے دیگر لوگ تھے تو انہیں ان کے پیچھے کھڑا کیا کہ میں تم سے کئی سوالات بخاری ابتدائی ہے تو انہی میں ایک بات ابو سفیان نے یہ بھی کہی تھی کہ یہ پیغمبر یا امورنا بسلا و یہ ہمیں نماز کا اور زکوت کا حکم دیتا ہے حالانکہ ابو سفیان وہ تو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں سلاد اور زکات کا حکم دیتے ہیں تو اسی لیے جو لوگ جو علماء وہ یہی کہتے ہیں کہ مشرقین اور کفار وہ بھی فروغ کے مخاطب ہے تو وہ ان دلائل کو یہ آیات ان کی دلائل بھی وہ زکوت کو یہاں پہ پھر اصل معنی میں ہی لیتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر ان پر یہ سوال آتا ہے کہ زکوات یہ تو مکہ میں فرض ہوئی ہے لیکن پھر بہتر جواب وہ یہ ہے کہ زکات اصل میں مکہ ہی میں فرض ہوئی تھی لیکن اس کا جو نصاب ہے تو وہ مدینہ میں فرض ہوا ہے اور مکہ میں جتنا ایک انسان کر سکتا تھا تو وہ اپنے مال میں سے وہ خرچ کرتا ہاں البتہ اس کے جو مقادیر ہیں اس کا جو نصاب ہے تو وہ مدینہ میں فرض ہوا ہے کہ جو سونے کا نصاب یہ اگرچہ آج تو ساڑھے باون تولہ چاندی اور ساڑھے سات تولا سونا اس دور میں سونے اور چاندی کے لیے جو اس دور کی کرنسی تھی تو وہ درہم اور دن دینار تھے درہم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار یہ سونے کے ہوتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ بیس دینار میں نصف دینار یعنی چالیسواں حصہ وہ زکوٰۃ ہوتی تھی اور دوسو دینار میں حدیث کی کتابوں میں یہ تمام روایات موجود ہیں اور دوسو دراہم میں پانچ دراہم ہوتے تھے تو پانچ دراہم دو سو کا یہ چالیسواں حصہ ہے لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ کفار یا مشرقین وہ مخاطب بالفرور نہیں ہے تو وہ یہاں پہ زکوٰۃ کا لغوی معنی وہ ذکر کرتے ہیں وہ یہاں پہ زکات کا معنی کرتے ہیں جیسے علامہ ابن قیم نے اگاسط اللحفان میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ویل مشرقین اسی آیت کو ذکر کرتے ہیں وہ وحیل مشرقین اللہ زکاتا تو وہ کہتے ہیں کالا اکثر المفسرین میں سلفی ومم باد سلف میں سے اکثر مفسرین اور ان کے بعد بھی بہت سارے مفسرین نے زکات کا یہ معنی کیا ہے کہ مراد اس سے تتحیر القلب ہے یعنی توحید شہادت الا اللہ, اللہ وی یسک القلب اس سے مراد یعنی تطہیر قلب ہے دل کا پاک ہونا ہے کہ دل وہ شرک شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو اور شرک کے میل سے پاک ہو اس سے مراد یہ ہے لا زکو نہ مراد یہ ہے کہ وہ جو اپنے نفس کو اور اپنے دلوں کو پاک نہیں کرتے یعنی اس میں شرک ہے اور اسی طرح دیگر جو ناکارہ صفات ہیں اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے تو مراد یہ وہی نلی مشرقین اور ہلاکت ہے مشرقین کے لیے الدینہ مشرقین وہ لوگ ہیں لا زکاتا کہ جو اپنے دلوں کو پاک نہیں کرتے شرک سے وہ بلاخ رہتے کافرون تو یہاں پہ یہ یعنی مشرق کی تعریف بھی یہ کی کہ مشرق وہ ہے کہ جس کا دل گندا ہے دل اس کا اصل عقیدہ ب توحید ہے کہ صرف اس میں اللہ کی توحید ہو لیکن مشرک کا دل گندا ہے اور اس میں شرک کا میل ہے اور شرک کی ملاوٹ ہے وہم کافرون اور یہ مشرقین یہ لوگ آخرت پر یہی انکار کرنے والے ہیں ابسایت میں بشارت ہے گزشتہ ایت میں تخویف ذکر کی گئی مشرقین کے لیے تو ابس آیت میں معاہدین کے لیے بشارت ان بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور یہ شروع سے ہم یہ قاعدہ ذکر کر رہے ہیں کہ آمنو اور کفرو میں ہمیشہ ماقبل مضمون کی طرف اشارہ کیا جائے گا یہاں پہ آمنو آیا تو صرف یہ نہیں کہ بے شک وہ لوگ کے ایمان لائے ماقبل میں قرآن کی ترغیب دی گئی ما قبل میں توحید ذکر کیا گیا ما قبل میں رسالت یہ ذکر کیا گیا یہ تین باتیں عقائد میں یہ ذکر کی گئیں بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ کی توحید پر بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ کے پیغمبر کی رسالت پہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے مانا اللہ کی کتاب کو الصالحات اسی لیے یہ مطلق مانا مبہم مانا نہیں کیا جائے گا کہ ایمان لائے پھر تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں نئی ماقبل میں ان مضمون مضامین کی طرف اشارہ ہے وہ عامل الصالحات اور عمل کی نیک عمل صالح کے لیے قرآن تین شرائط ذکر کرتا ہے ایک شرط تو یہ آمنو کہ عمل صالح کے لیے ایمان یہ شرط ہے کہ پہلے ایمان ہوگا جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جو علماء کہتے ہیں کہ کفار اور مشرقین وہ مخاطب بالفروع نہیں ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ عمل سالے وہ تب کام آئے گا کہ جب بندہ ایمان لے آئے تو اسی لیے کافروں کو نماز اور زکوۃ اس کی ترغیب دینے کی ضرورت کیا ہے لیکن دوسرے علماء وہ کہتے ہیں کہ تعلیم دی جائے گی ہاں قبول ان سے تب ہوگا جب وہ ایمان لائیں گے بات ایک ہی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان مقاصد پر وعملوا الصالحات تو عمل صالح کے لئے ایک شرط ایمان اور دیگر شرائط وہ قرآن جا بجا ذکر کرتا ہے جیسے بلا من اسلم وجہہو للہ وہو محسن ایک اخلاص اور دوسرا اتباع سنت اسی طرح سورے بنی اسرائیل میں یہ تینوں شرائط ایک ہی آیت میں یہ ذکر کی گئی تھین اراد الخر تھا وسا لہا سا مومن وہاں پہ یہ تینوں شرائط ایک ہی آیت میں ذکر کی گئی تھی دوسرے رکو میں تو عمل صالح کے لیے یہ تین شرائط پہلے ایمان اور پھر عمل صالح اس کے لیے دو شرائط ضروری ہیں ایک اخلاص اور دوسرا اتباع ہے سنت لوم ارجن غیر ممنون ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون نا ختم ہونے والا ممنون یہ اس میں مفعول ہے من سے عربی لغت میں من نون کے شد کے ساتھ من اس کے دو معنی آتے ہیں اور قرآن میں من جس طرح اس سے پہلے آپ نے سورہ بقرہ میں بار بار پڑھا ہوگا کہ ثم لا ما منن تو وہاں پہ احسان کے مانو میں ایک من کے معنی یا اسی طرح سورہ عمران میں ذکر کیا تھا کہ لقد من اللہ عل مینا یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے ایمان والوں پر تو من ایک بمانے احسان کے احسان کرنے کے کسی پر نعمت کرنا احسان کرنا اور من کا دوسرا معنی یہ کاٹنے کے آتا ہے قطع اور انقتا کے آتے ہیں عربی زبان میں ان دونوں معانی میں قرآن نے استعمال کیا ہے یہاں پہ ممنون یہ من بمانا قطع اور ختم ہونے والا تو غیر و ممنون نہ ختم ہونے والا نہ کٹنے والا عرب کہتے ہیں منن الحبلہ اس وقت کہتے ہیں یعنی میں نے رسی کاٹ دی تو یہاں پہ فلاحم اجر غیر ممنون ان کے لیے ایسا اجر ہے نہ ختم ہونے والا نہ کٹنے والا یہ قرآن مجید میں یہ اجرن غیر ممنون یہ کلمات چار مرتبہ وارد ہوئے ہیں یہ ایک مرتبہ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سور قلم آیت نمبر تین میں نون و مائے مجنون و ان نقلا اجرن ممنون آپ کے لیے پیغمبر اجر ہے نہ کٹنے والا نہ ختم ہونے والا اور تین جگہ یہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جس میں پیغمبر وہ سر فہرست شامل ہیں تو تین جگہ آمنو اور عامل الصالحات ایمان اور آمال صالحہ کرنے والوں کے لیے یہاں پہ سورہ ان شکاق آیت نمبر پچیس میں اور سورہ تین آیت نمبر چھ میں الَّذِينَ آمَنُوا عامل الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اجرن غیر ممنون تو نہ کٹنے والا نہ ختم ہونے والا یعنی ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ جو اجر دیتا ہے تو وہ نہ کٹنے والا نہ کٹنے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ اجر یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو بالکل نہ ختم ہونے والا اجر ہے ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں لیکن دنیا میں بھی ایمان اور عمل صالح کا جو اجر ہے تو وہ نہ ختم ہونے والا ہے کہ جب تک انسان ایمان سے بہرور ہو اور ایمان اس میں ہو اور ساتھ میں عمل صالح بھی ہو کیونکہ قرآن میں یہی دونوں چیزیں ذکر کی ہیں جیسے بخاری کی روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو پہلے پہل ہم نماز میں سلام یوں کہتے تھے کہ السلام و جبریل السلام و اعلیمی کائل السلام و ہم جس کا نام لیتے تھے نماز میں السلام و اعلیٰ فلان السلام و اعلیٰ بکر السلام و اعلیٰ عثمان جو بھی نام اعلیٰ فلان و فلان جو بھی نام وہ لیتے تھے لیکن اللہ کے پیغمبر نے جب صاحب کرام سے یہ سنا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسے نہ کہو بلکہ نماز میں جب تم تشہد میں بیٹھو تو تم لوگ یہ کلمات کہو اتحت و تی بات السلام و رحمۃ اللہ و برکات اور آگے اسی طرح جس طرح ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا والین میں کا بندہ جب نماز میں ان کلمات کو پڑھتا ہے کل عبد فی والارض زمین اور آسمان میں جہاں کہیں پہ بھی نیک بندہ ہے تو اس دعا کا اثر یہ اسے پہنچتا ہے اسی لیے یعنی مومن کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے آپ دعا کریں ایمان تم میں ہو عمل صالح تم میں ہو دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ایمان والے یہ کلمات پڑھتے ہیں تمہیں یاد رکھو اس دعا کا اور وہ سلامتی کا وہ اثر وہ تمہیں ضرور پہنچے گا ایمان اتنی قیمتی چیز ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے لہم اجر غیر ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا اور نہ قطع ہونے والا ابھی گزشتہ دنوں یہ عید الاضحی کے موقع پر بہت سارے لوگوں کے ایسے سوالات وہ سامنے آ رہے تھے کہ آیا ہم اپنے مردوں کے لیے قربانی کر سکتے ہیں تو بعض لوگوں کے بالخصوص یہ سوالات یہ زیادہ آ رہے تھے کہ آیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں تو علماء کا ایک گروہ اس کا قائل ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں اور جس طرح ہم دیگر مردوں کے لیے ایسال ثواب کرتے ہیں تو اسی طرح مردوں اور زندوں میں ہر ہر کسی کو ایسالے ثواب میں وہ شریک کر سکتے ہیں ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں مردہ ہو یا زندہ جو بھی ہو لیکن علماء کا ایک گروہ اس کا بھی قائل ہے جیسے امام نووی ان سے ان کے شاگرد ابن الطا نے پوچھا کہ آیا اگر کوئی شخص وہ قرآن کی قرآد کرے اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بخشے تو کیا ایسا کرنا یہ جائز ہے تو امام نووی جو بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم ہیں صحیح مسلم کے شارے المتوفہ چھ سو چھیتر ہجری تو انہوں نے جواب دیا اپنے شاگرد کو کہ اما قرات القرآن فمن افضل القربات قرآن کی قرعت بہت بڑی عبادت ہے لیکن جہاں تک اسکرات کا ثواب اللہ کے پیغمبر کو بخشنے کی بات ہے فلم ينقل اس بات میں ہمارے پاس ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے یعنی جو علماء رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قربانی کرنے کے حوالے سے جو روایت ہیں ترمیزی کی تو اس پر اتنی جرا ہے شدید جرا ہے کہ اس میں دو دو تین تین راوی ایسے ہیں کہ جن پر کلام ہے لیکن پھر بھی جواز کا فتوا دیتے ہیں تو امام نووی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی حدیث اور کوئی ایسی روایت نہیں کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے یعنی کوئی اتھینٹک روایت ہمارے پاس یہی نہیں اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وہ تلاوت کرتا بھی ہے تلاوت حاصل اللہ اللہ کے پیغمبر کو اس تلاوت کا اجر وہ ویسے بھی حاصل ہونے والا ہے وجہ یہ کہ قرآن کہتا ہے وہ ان لقل اجراً غیر ممنون یہ امت کو یہ تعلیمات یہ سب کچھ یہ جو پہنچی ہیں اللہ کے پیغمبر کے واسطے سے پہنچی ہیں تو امت میں جو بھی شخص جو بھی عمل کرے گا تو اللہ اسے اب اپنے پیغمبر کو اسی لیے تو غیر ممنون پیغمبر کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والا اجر ہے صرف اگر درود کو کاؤنٹ کیا جائے تو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ وہ درود نہ کہے اور پھر اس کے علاوہ ہم جتنے اعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں اللہ کے پیغمبر کی وساطت سے یہ ہی پہنچے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اپنے اساتذہ نے اساتذہ ان نے اور ان تمام کو اس کا اجر پہنچتا ہے لیکن بالآخر تو اللہ کے پیغمبر کو اس کا اجر پہنچتا ہے تو اسی لیے اجرن غیر ممنون تو قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا وکالو اور کہتے ہیں یہ منکرین ہمارے دل پردوں میں ہیں اس مسئلے توحید سے کہ جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان حجاب پردہ ہے فمل بس تم اپنا کام کرو اننا عاملون بے شک ہم اپنا کام کرنے والے ہیں قل کہہ دیجئے پیغمبر بے شک میں بندہ ہوں مثلکم تمہارے جیسا فرق یہ ہے یو ہے کہ وہی کی جاتی ہے میری جانب کہ بے شک حاجت روا تمہارا حاجت روا ایک ہے فستقی موہی کہ آج کے جو لوگ اپنے آپ کو بڑے فلسفی کہتے ہیں اور بہت سارے ایسے گمراہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل انسانوں کی پیدائش انسان اصل میں شرک کو یوں پروموٹ کرتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو یہ جنگلیوں کی طرح وہ زندگی گزارتے تھے اور انسانوں نے سب سے پہلے وہ شرک کا آغاز کیا ہے سب سے پہلے توحید کا آغاز یہ حضرت ابراہیم نے یہ تصور اور بعد میں زرطش نے یہ تصور جو ہے یہ پیش کیا ہے دراصل ان کا تصور توحید وہ ناقص ہے قرآن نے توحید کا تصور کان انسانوں کا سب سے پہلا عقیدہ وہ توحید کا عقیدہ تھا. Ilahu ilahu واحد. کی جاتی ہے میری جانب اور یہ عقل کے مطابق بھی ہے کہ بے شک حاجت روا تمہارا حاجت روا ایک ہے فسطی مو تو پس تم ڈٹے رہو اس اللہ کی جانب اخلاص کے ساتھ تخفی ہو اور بخش طلب کرو اللہ سے اپنے گزشتہ شرک کی گناہوں کی اور ہلاکت ہے مشرقین کے لیے شرک کرنے والوں کے لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے دلوں کی پاکیزگی نہیں کرتے اپنے دلوں کو پاک نہیں کرتے شرک سے اور یہ لوگ آخرت پر یہی منکر ہیں بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے توحید پر رسالت پر قرآن پر اور عمل کی انیک ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون غیر و ممنون نہ ختم ہونے والا واخیر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین